یا نبی اللہ و نور ارغیب و ترحیب حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھیاسی تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے میری خبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اس نے سوری مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی لہذا قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام بتائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں جس نے آپ پر درود پاک پڑا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صحبی وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین پچیس شابان ہو چکی ہے آج پچیسویں شب ان اللہ جلد ہی ہلال رمضان آسمانی دنیا پر نمودار ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہم ماہر رمضان کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ روزے کی حالت میں دن رات برکتیں ہی برکتیں ہوتی اور شہری کرنا بھی عبادت ہے افطار کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ اور روزے کی حالت میں روزہ دار سوئے تو یہ بھی عبادت ہے تراوی یہ بھی عبادت شہری کے انتظار میں سونا بھی عبادت اور شہری کے تعلق سے میرے اکالی صلاح السلام کے کچھ فرامین عرض کرتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بغیر سہری کے روزہ رکھا بڑا کارنامہ کیا حالانکہ شہری تو سنت ہے اس کا ترک ہو گیا شہری نہیں کر سکے تو اس پر تو افسوس ہونا چاہیے فخر تھوڑی ہونا چاہیے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار نو سو فرمایا شہری کھایا کرو کیونکہ شہری میں برکت ہے شہری میں برکت ہے یاد رہے کہ روزے کے لیے سحری کرنا مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے اور سنت کیا ہے کہ رات کے آخری چھٹے حصے میں سحری کی جائے تو یہ مبارک کھانا ہے اس کے استعمال میں برکت ہے اور برکت کیا ہے سحری کی برکت کیا ہے شاہری کی دنیاوی برکت یہ کہ سہری کرنے سے روزے کے لیے قوت ملتی ہے اور آخرت کی برکت کیا ہے آخرت کی برکت یہ ہے کہ یہ میرے آقا علیہ و السلام کی سنت ہے تو شہری کرنا چاہیے چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پئیں ساری کرنا چاہیے اور روزے کی نیت کی تجدید بھی ہو جاتی ہے شہری کی برکت سے اور سبحان اللہ ذکر الہی کا بھی موقع ملے گا ساحر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کھانے سے پہلے کی دعائیں کھانے کے بعد کی دعائیں اللہ نے چاہا تو خوش نصیبوں کو تحجد بھی نصیب ہو جائے گی جی ہاں ماہ رمضان مبارک میں تو تحجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور تحجد پڑھنا سبحان اللہ تحجد پڑھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بروز قیامت تحجد پڑھنے والے بے حصہ بخشے جائیں گے عشا کی نماز کے بعد سونے سے اٹھنے کے بعد تحجد پڑی جاتی ہے تو ماہر رمضان مبارک میں راست سوئے شہری میں جب اٹھے تو پہلے سنجا وزو کر کے دو رکت بھی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تحجد ہو گئی تو شہری میں برکت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان شہری کھانے کا فرق ہے تو شہری جو ہے برکت ہے اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے شہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں ابھی روزہ شروع بھی نہیں ہوا اور رحمتیں رحمتیں برس رہی ہیں حضرت سنہ ارباز من ساریہ رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں دفعہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو تو اس میں ایک سنت بھی پتہ چلی کہ اگر شہری کرتے ہوئے کوئی مسلمان آ جائے کھانا کھاتے ہوئے کوئی مسلمان آ جائے تو اس پر کھانا پیش کر دینا سنت ہے مگر دل کے ساتھ یہ نہیں کہ اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں اور دل میں ہو کے یہ کہاں ٹپک پڑا کھانے کے وقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کے لیے شہری کھا کر قوت حاصل کرو اور دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو ارشاد فرمایا شہری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمائی اس کو مت چھوڑنا ارشاد فرمایا شہری پوری کی پوری برکت ہے پس تم نہ چھوڑو چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو بے شک اللہ اعض وجل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سہری کرنے والوں پر اور یہ بھی یاد رہے کہ شہری میں افطار میں جو کھایا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا مگر یہ یاد رکھیں روزے کے لیے شہری شرط نہیں اور شہری میں کیا کھائیں ہڈا پراٹھا کوئی اور کچھ کیا سنت ایک تو شہری سنت اور شہری میں کیا سنت شہری میں ہے کھجور اور پانی ہمارے اکالی سیات اسلام کھجور اور پانی کے ساتھ شہری کرتے تھے ارشاد فرمایا نعم السحور التمر کھجور بہترین سحری ہے اور ایک مقام پر فرمایا نعم سحور المؤمن التمر کھجور مومن کی بہترین شہری تو کھجور اور پانی کا جمع کرنا بھی سہری کے لیے شرط نہیں تھوڑا سا پانی اگر سہری کے نیچے سے پی لیا تو سہری کی سنت ادا ہو جائے گی تو سہری بھی سنت اور سہری میں کھجور کھانا بھی سنت تو دو سنتوں کا اجتماع ہو جائے گا دو سنتیں جمع ہو جائیں گی تو یہ ہوگا نورن الا نور اب اتنا سہری میں کھائیں کہ بدعظمی ہو جائے سارا دن ڈکار ہی لیتے رہیں تو اس میں تو پھر وہ مزہ نہیں ہے نا چند کھجوریں کھا لیں پانی پی لیں تو یہ بھی سحری ہو جاتی ہے اللہ میں ماہ رمضان کی سحری کی برکتیں نصیب فرمائے آئیے مرحبا کرتے صلی علی سیدنا محمد دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزادار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزادار کو جو نہیں رکھتا ہے روز اللہ سید عم دل اواہ سلی اللہ سید عمد عری کی آمد افطار کی آمد ماہر غفران کی آمد ماہر رمضان کی آمد تراوی کی مرحبا صد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بعض نادان علم دین میں غفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے کمی کی وجہ سے وہ سحری کے وقت اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو محلے کی اذان نہیں ہوئی ابھی تو فلام محلے سے ازان کی آواز نہیں آئی تو کھاتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ فہری کا تعلق یا افطار کا تعلق آزان سے نہیں ہے نقشہ اس کا مل جاتا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اوقات السلاح کا نقشہ موجود ہے اور اس کو آپ اپنے موبائل پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے وہ ٹیبلٹ پی سی میں بھی کر سکتے ہیں اس میں نقشہ دیکھیں اور جب ٹائم سحری کا ختم ہونے والا ہے اس سے دو تین منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ قبولیت کا وقت ہے سحری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور افطار میں جب ٹائم ہو جائے تو اس کے ایک دو منٹ کے بعد افطار کر لیں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور افطار میں بھی اللہ تعالی نے بہت برکت رکھی میرے اکالی سلا تو اسلام نے فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیثیں پاک ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاون ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے تو افطار میں جلدی کیا ہے جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا وقت ہو گیا اب افطار کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے مستحب وقت کیا ہے کہ جیسے ہی غروب کا ٹائم ہو افطار کر لیا جائے اور انتظار نہ کیا جائے اور افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے ہم تو مسلمان ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے میں جب وقت شروع ہو جائے اس میں جلدی افطار کرنا صحابہ کی سنت ہے نبی کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے سبحان اللہ ہمارے اکا لیسلا تو سلام ارشاد فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے تو افطار میں جلدی کرنا جبکہ ٹائم ہو جائے سنت رسول سنت صاحبہ سنت انبیاء اور جلدی افطار کرنے میں اللہ تعالی کی رحمت کی طرف جلدی کرنا ہے اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہے جو افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار کرنے میں جلدی کرے گا ہمارے اکالک سلاطلام کے خادم حضرت سعین انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ نے افطار سے پہلے نماز مغرب ادا فرمائی ہو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی ہوتا آپ اس سے افطار فرماتے ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نسارہ تاخیر کرتے ہیں تو مسلمانوں کا جلدی افطار کرنا دین کے غلبے کا سبب ہے تو اے آشکان رسول یہ بھی پتا چلا مدن چینل کے ناظرین یہ بھی معلوم ہوا کہ سنتوں پر عمل کریں گے مستحبات پر عمل کریں گے تو مسلمانوں کی شان و شوقت ظاہر ہوگی دین کے ظہور و دبدبے کا باعث بنے گا اور فرائض پر عمل کریں تو سبحان اللہ پھر تو کیا ہی کہنا تو افطار میں افطار کا وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا سنت ہے اور افطار اگر کسی کو کرائیں تو سبحان اللہ اس کی برکت بھی سن لیجیے ہمارے اکالی سولات اسلام نے فرمایا جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان دیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہیں کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو تو روزہ دار کو افطار کروانے والے کو روزے دار جیسا ثواب ملے گا روزہ ادا نہیں ہوگا روزہ تو رکھنے سے ادا ہوگا روزہ افطار کرنے سے روزہ افطار کروانے سے اس کو ثواب ملے گا تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی روزہ افطار کروائیں ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل امی علی سلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ فرشتے اس مسلمان کے لیے اس غلام رسول کے لیے بخشیش کی دعا کرتے ہیں اور سارے فرشتوں کے آقا جبریل امی علی السلام شب قدر میں اس کے لیے بخشیش کی دعائیں کرتے ہیں جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے اب روزہ افطار کروانے کے لیے کوئی دسترخان بھرا ہو سجا ہو ضروری نہیں ہے اگر ایک آدھ کھجور کھلا دی اس سے بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب مل جائے گا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اس سے بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب افطار کروانے کا ثواب مل جائے گا اور کھانا کھلائیں تو سبحان اللہ ایک روایت میں ہے کنز المال حدیث نمبر تیئیس سو تریپن جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ اور شب قدر میں جبریل امی علی السلام اس سے مصافحہ کرتے ہینڈ شیک ہاتھ ملاتے ہیں سبحان اللہ اور جس نے جبریل امی علیہ السلام سے مصافحہ کیا اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشکبار بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور میرے آکا علی تو السلام نے فرمایا جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوص سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا تو مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے غریب بہن بھائی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے ان کو کچھ نہ کچھ توحفہ مال کی صورت میں دے دیں اگر غریب ہیں تو غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں دینی طلبہ کا خیال رکھیں ان کو کھلائیں پلائیں روزے وہ رکھیں گے اور آپ کو بھی سوا ملے گا روزہ تو ہر مسلمان عکل بالغ پر فرض ہے ہمیں رکھنے بھی ہیں تو اوروں کو بھی روزے رکھوائیں سحری کروائیں افطار کروائیں میرے آکلی فلاط اسلام نے فرمایا جو کہ روزہ افطار کروائے تم میں سے جو کہ روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے وہ برکت ہے اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے تو افطار کرتے وقت تازہ کھجور سے افطار کریں یا چوہارے سے افطار کریں یا پھر پانی سے افطار کروائی جائے اللہ تعالی میں ماہر رمضان کے سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے پورے کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کل اٹھے مر سل اعلی سید محمد رمضان کی آمد ماہ غفران کی آمد ماہ نزول قرآن کی آمد ساری کی آمد استار کی آمد سراوش کی آمد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا